چھٹکا لکھو جی حکم رائت نمبر چھک حکم رائت نمبر چھ سا سے بھورا سا بارشوں کے حصے ہا سے بھو را سا ہیسا سے بھورا سا لکھا ہے جی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 باقی قصبے وغیرہ دوسرے لیں گے اور اگر دو بیٹی ہیں یا دو بیٹیوں سے زیادہ ہیں تو کیا لیں گے دو سوچ لیں کتنی دو سوچ لیں گے آپ دیکھو ہی. غور فرمائیے لیں. اے حصہ اولاد لکھا ہے نا نمبر ایک تو وسیعت کرتے ہیں وسیعت میں تاکیدی حکم تاکیدی حکم کرتے ہیں تم کو اللہ تعالی اولاد کے بارے میں لزا کرے میں نمبر ایک یہ اختلاط کی صورت ہے کہ واسطے مذکر کے برابر حصے دو منسوخ ہے اختلاط کا ہے جی بیٹے بیٹی ہوں تو مذکر کا کتنے سے دو بیٹیوں کا کتنی ایک یہ فین پنشان پن فوکس نتا ہے پس اگر ہوں عورتیں اوپر دو کے یعنی بیٹیاں ہوں کیا ہوں بیٹیاں ہوں دو اور دو سے اوپر بیٹیاں ہوں دو اور دو سے اوپر پل ہوں تو ان سب کے لیے دو سلس ہے اس کا سے چھوڑ دیا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ادھر تو ہے نا فو کل اس دو سے اوپر ہوں تو دو سولس لیں گے یہاں دو کی بات ہے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 اور بیٹی کو ایک قس نہ ہوا کیا جب بیٹے کے ساتھ بیٹی کو سورس مل رہا ہے تو بیٹے کی بجائے وہاں بیٹی ہو تو سرس بکری کے اور ملے گا تو یہ حکم بد ہی نہیں کہ دو بیٹیوں کا کتنے ملیں گے دو سورس جب بیٹے کے ساتھ ایک سرس کا ہے تو بیٹی کے ساتھ اور بیٹی دو ہو جائیں گی تو ایک سورس اس کو ایک سورس اس کو لیکن آگے گواہ میں پڑتا تھا کہ اگر تیسری بیٹی آ جائے تو تین سرس تو تین سرس میں تو سارا مال لے جائیں گی اس لیے پھر میں فو کہ دو سے چاہے اوپر ہوں وہ دو سورس رہیں گے تین سوس نہیں ہوں گے اب یہ سمجھی بات اس لیے فو کا لفظ کہا کہ ایک چھبا ہوتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اور اگر لڑکی ایک ہو تو کتنا لے گی واہ کان واحدان اگر ہو لڑکی ایک تو اس کے لیے لس پائے تو کتنی صورتیں ہوگی جی تین اختلاف کی صورت میں کیا ہے لفظ کریں سزل ان سیاح دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زیادہ کتنی آئیں گی دو سو ایک لڑکی ہو تو لس باقی جو ہے نا حصہ پہ اکسوے وغیرہ رہتے ہیں والے اب اب آئے حصہ اولاد ختم ہوا اب حصہ والدین کا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 والے سرس ماں سرس لے گی اور نیچے لکھ لو باقی باپ کو ملے گا نیچے لکھ لو ماں تہ لے لے گی اور باقی باپ لے لے گا کیونکہ اولاد تو ہے نہیں یہ کتنی صورتیں آ گئی دو صورتیں پہن کا نلو اخواط تیسری صورت فصر گر ہے میت کے لیے بہن بھائی خبر ان کے نیچے لکھو بہن بھائی میت کے لیے بہن بھائی ہیں دو یا دو سے زائد پھر چاہے سارے بھائی ہوں چاہے ساری بہنیں ہوں چاہے کچھ بھائی ہوں چاہے بہنیں ہوں بہت ہوں یا دو سے زائد پس اگر ہوں اس کے لیے بہن بھائی میت کے لیے تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا اولاد ہو پھر بھی چٹا حصہ اور بہن بھائی ہوں تو پھر بھی گا چھٹا حصہ اس کی ماں کو چٹا حصہ ملے گا بعض وصیت کے کہ وسیعت قرض ہے ساتھ اس کے اور قرضے کے اے او بن با ہے اور قرضے کے بعد میرے محترم اصل بات یہ ہے مرنے والا جا مر جائے نا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 بعض وسیعت کے وسیعت کر دیا چاہتا آ باؤ کم ابناؤ کم آبا آباؤ کے لیے کل اصول اور ابنا کے لیے کو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن حدیث کے اندر یتیم بچے کی میراث نہیں ہے کیا کہتے ہیں یتیم بچے کی میراش نہیں ہے وہ یتیم بچہ میں بتاتا ہوں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 تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا کیا جاتا ہے محروم جاتا ہے کیونکہ اقرب جو ہے اباد کو محروم کر دیتا ہے اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں دیکھو ہی اس کا باپ بھی مر گیا یتیم ہے اس کو محروم کر رہے ہیں وہ اللہ کے بندے یتیم کے لیے وسیعت نہیں کر سکتا دادا وہ وسیعت تو ہے نا وہ دادا تیائی مال سے کیا کر دے اس کو وسیعت کر دے یہی عمار سے جو وصیت کرے گا نا اس کے بارش اور زیادہ ہوں گے تو زیادہ کس کو ملے گا یہ دن زیادہ لے لیا گھر مارا ہے تو وسیع ذریعہ تم نے بچی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ بیٹے میں ہی زیادہ جانتا ہوں جس کے لیے حصہ میں نے مقرر کیا تمہیں اعتراض نہ کرنا چاہیے ازالہ شبہ لکھو ازالہ شبہ باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے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 اس سے اولاد ہو سمجھ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے پیٹ سے اولاد ہو چاہے تیسری جگہ کیوں نہ نکاح کرے پہلی اولاد کو شمار کریں گے بیوی کے لیے اولاد ہے تو خامد کیا لے گا چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں تو کیا لے گا لس یہ تو کون مرتی ہے بیوی اور اگر خامد مرے تو پھر دیکھیں گے خامد کی اولاد ہے تو بیوی کا لے گی سوم آٹھواں حصہ اور اگر اولاد نہیں تو بیوی کا لے گی روبو آگ یا سمے نہیں اچھا جی روبو شوہر ہر سمن گر فرا سل بھی ورن شو ہر نس گی رو جہارا دان یہ شیر ہے ہمارا فارسی کا تو حصہ زوج لکھ رہے ہو اچھا جی پہلی سورت واسطے تمہارا آدھا اس کا کہ چھوڑ دی بیوی تمہارے اگر نہیں ان کی اولاد نلا والا جو سورت نمبر دو اور گھر ان کی کیا ہے اولاد ہے وہ لوگ کہتے ہیں نا اولاد تو ہے اس سے تو نہیں ہے وہ اس کی تو ہے نا عورت کی تو ہے چاہے تیسرے خامن سے کون کو بس اگر ہیں ان کی اولاد تو واسطے تمہارے روبو ہے اس سے کہ چھوڑ دیں بعض وسیعت کے وسیعت کر دیں ساتھ اس کے اور قرضے کے او بہن واہ والا ہن پہلے کس کا حصہ تھا جی کس کا حصہ ہے زوجہ کا بیوی کا اچھا جی پہلی سورت اور واسطے ان کے چوتھائی ہے اس کے اسے چھوڑ گئے تو مگر نہیں تمہارے لیے اولاد فین کان رکھوں والا دوں دوسری صورت اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے آٹھواں حصہ اس سے چھوڑ دا تم بعض وسیعت کے وسیعت کر جا تو ساتھ اس کے اور قرضے کے یہ بھی بات سمجھ یا نہیں اچھا جی اب ایک اور بات سمجھو ایک آدمی مر جاتا ہے لیکن وہ کلالا ہے مرنے والا آدمی کون ہے کلا اس کو کہتے ہیں کہ اصول فرو اس سے اس وقت زندہ نہ ہو اصول کون باپ دادا ماں یہ بھی زندہ نہیں اس وقت اور فروح کون ہے بیٹا پوتا بیٹی نواسی وغیرہ یہ بھی نہیں ہے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 کیونکہ قرآن پاک میں کس کو بیان کر لیا جا جائے زویل الفرو یا اسباب کا ذکر نہیں ہے وہ کتابوں کے اندر ہے حدیث کے اندر ہے چاہے کتاب ہے ٹھیک بھائی جی. وہ اسباب کے بھی چند درجے ہیں پہلا درجہ فرو میت بیٹا پوتا پھر اصول میت باپ دادا چچا وغیرہ باپ دادا پھر ہوتے ہیں اصول اب بوائن یا فرو ابین وہ بھائی ہوتے ہیں پھر ہوتے ہیں فروائن وہ چچا وغیرہ ہوتے ہیں یہ چار قسم علید اسباب کے وہ آپ پڑھتے ہیں میراس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں وہ علیحدہ ادھر نہیں ہے اور اگر ایک مرد ہے جو وارث کیا جا رہا ہے برا ہے مر گیا ہے تو کیا ہے کلالہ کلالہ کا مانا لکھو جس کے اصول فرو موجود نہ ہوں جس کے اصول فرو موجود نہ ہوں اگر مرد جو وارش کیا جاتا وہ کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے اور واسطے اس کے بھائی مم. ہے مادری خون کے نیچے کا لکھنا ہے بھائی مادری یعنی ماں ایک ہے اور والد کیا ہیں مختلف ہیں اور اختن یا بہن ہے مادری پہ ہر واسطے ہر ایک کی ان میں سے کتنی ملے گا کتنی بھائی چٹا حصہ بھائی کو بھی چھٹا حصہ بہن کو بھی چٹا حصہ یہ لذا کر مصرح سین والا معاملہ نہیں ہوگا ہر ایک کو ہوں زیادہ اس سے دو یا دو سے زیادہ تو شریف ہوں گے کس کے اندر تہی کے اندر کتنے میں شریک ہوں گے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 تو چار اور تین کو جمع کرو کتنے ہو جائے سات نا یہاں لا کرے میسر حضر السن نہیں ہوگا تو اس کے مال کا تیسرا حصہ کس کو ملے گا ہے نا تیسرا حصہ ان کو ملے گا پھر تیسرے حصے کے کتنے حصے بنے گے سات حصے بنے گے اور مردوں کو بھی ایک ایک حصہ عورتوں کو بھی ایک ایک حصہ یہ خیال کیا کرو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 اس سے پہلے یوسی مقدر ہے یو سی کا لازی یو سی غیرا مزار او کہیں یو سی کا منا یو سی نازم نہ لینا ادھر ہے نا کراچی میں یو سی نازم ہے یو سی غیرا مزاق وسیعت کرے در حال کے نہ نقصان دینے والا ہو وسیعت یہی کے اندر ہے وسیع امین اللہ یہ وسیعت جو ہے نا اس سے پہلے یوسی کو معروف ہے اور اس کا تعلق ہے پہلے یوسی تم کے ساتھ کیونکہ مسائل ختم ہو گئے نہیں تو وسیعت کرتا ہے تم کو اللہ یہ وسیعت ہے اللہ کی طرف سے تو وسیعت کس کا ماحول متلا ہے جی؟ یوسی کو مقدر کا اس کا کرینہ کون سا ہے او پہلا یوسی کو یوسی کو وسیعت من اللہ واللہ تلکہ حدود اللہ علینا میرا میرا میرا ملتان کے عالم سے ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا میراشی پورے بن گئے نا پھر مجھے آ کے ملے کہنے گا ہاں جی میراشی پورے بن گئے ہیں مجھے ملے نا باہر میں. تو ہم سے بھی دے کر گا آج آپ نے ہمیں پورا بتا دیا حدود اللہ یہ خدا بندی ضابطے ہیں تو وہ تو شارت تھا یہ متعین کے لیے بشارہ متعین کے لیے پرم کے لیے جو اطاعت کرتے ہیں اللہ سے داخل کرے گا صلاح جنات التری ملتا تھا ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر یہ کامیابی بڑی ہے وہ معیاں وہ بشارہ تھی متعین کے لیے اب یہ انجام ہے مور زین کا انجام مور زین جو راز کرتا ہے اور جو بے فرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کردہ کر جاتا ہے اس کے ضابطوں سے داخل کرے گا اس کو نار کے اندر ہمیشہ رہے گا یہ جی کتنی حکم آ گئے جی کیسا سے بورا تھا ادنی نمبر کا بتائیے